میں پہلے آج کی پہلی پریزنٹیشن کے لیے اس سیشن کی پہلی پریزنٹیشن کے لیے پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ روشن پہ تشریف لائیں پروفیسر انیس احمد صاحب کا موضوع ہے اسلامک کوڈ آف ایتھکس فار ڈاکٹرز پروفیسر انیس احمد اوز لہٰۃ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والسلام علی خاتم اللہ رب ربش رحلی صدری وجسى عمرى بھادوكت امرسانى محترم الفقا جو تشويف كرتے ہيں اسٹیج کے اوپر اور الفقہ عزیز السلام عليكم ورحمتہ اللہ و بركاتہ ميرے ليے ہمیشہ اعزاز کا باعث رہا ہے کہ پيما نے اكثر اپنے اجتماع میں ازارِ خیال کا موقع دیا ہے آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کا تعجب ادبا کے لیے اسلامی ثابت اخلاق سے میں چاہوں گا کہ روایتی طریقے سے تھوڑا سا ہٹ کر کے یہ دیکھا جائے کہ آخری اخلاق کا سوال پیدا کیوں ہوتا ہے اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں علیہ السلام کے حوالے سے جو چیز دل دلے میں بلکہ ایک چھوٹے سے دو تین الفاظ کے مجموعے میں بیان کروائی ہے وہ یہ ہے وہ کلّا عظیم کیا اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز اور یہ جو اخلاق ہے میں یہ کیا بول رہا ہوں یہ جو اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے اس کو فارغ ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کو بتارا نے جب یہ بات طے فرمائی کہ اسلام کی تکمیل کر دی گئی مکمل کر دیا گیا یہ بات طے فرمائی کہ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور آپ کو انبیاء کی مہر بنا کے بھیجا گیا تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اخلاق کے حوالے سے بھی ایک کامل نمونہ ایسا سامنے آ جائے جو قیامت تک کے لیے اپنے کمال اور شمول کے ساتھ لوگوں کو ایک مثال فراہم کر سکے اس لیے جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کیا اخلاق قارتین مقام پر فائز ہیں یہ بات کیوں کہی گئی یہ اس لیے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک اخلاقی نظام کا نام ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کا بنیادی کارنامہ اخلاقی انقلاب ہے یہ اخلاقی انقلاب یا ایتھیکل اور مورل ریولوشن اس کی تین بڑی واضح شکلیں اول یہ کہ یہ انقلاب ہے صداقت ہے یہ اس بات کا انقلاب ہے کہ سچائی کیا ہوتی ہے حق کیا ہوتا ہے جہاں کے صادق کو جو علیہ و اسلام اسلام سے پہلے بھی سچا مشہور تھا اس صادف کی صداقت کو اور دین کی صداقت کو دونوں کو قرآن کریم نے واضح الفاظ متعین کروا دیے اور یہ کہا کہ جو ہم بھیج رہے ہیں یہ حق ہے یعنی کتاب ہے ہے جو لانے والا ہے وہ صادق یہ صداقت کا لفظ جو آپ سنتے ہیں سچائی کے بات آپ سنتے ہیں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جب آپ بات کریں اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جھوٹ نہ ہو لیکن صداقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ وہی ہے جو امراً ہونا چاہیے گویا صرف تصدیق کا نام ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ حضرت اب الفکر نے کے بارے میں یہ کہا اگر السان وسلام یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ تشریح لے گئے ہیں اسلام میں راج کے لیے تو یہ بات درست نہیں ہو سکتی غلط نہیں ہو سکتی اس تصدیق کے بنا پہ ان کو صدیق کا خطاب دے دیا گیا تو کیا یہ جو انقلابی صداقت ہے اس کے نتیجے میں انسان نے زندگی سے ان تجارت کو دور کر دیا کانفلکٹس کو کانٹرڈکشنس کو ان چیزوں کو جو اس کی ضد ہیں جھوٹ کی ان بے شمار شکلوں کو جو اختیار کی جاتی ہیں جن میں سے بعض کا تعلق رسوم و رواج سے ہے بعض کا تعلق انسان کے طرز عمل سے ہے ان سب چیزوں کو نکال کے کیا ایک شخص نے سچ کو اختیار کر دیا اس کا نام ہے انقلاب صداقت جو آپ کے ذریعے واقع ہوا دوسری چیز جو ہے وہ انقلاب امانت ہے یعنی جو چیز آپ کے زندگی گئی دین کا پہنچانا دین کے لیے اپنے وقت کا استعمال کرنا دین کے لیے صلاحیت کا استعمال کرنا دین کے فکر کو غالب کر لینا دن اور رات ایک ہی فکر ہونا کہ کس طرح سے اس دین کو غالب کیا جائے یہ جو امانت کا احساس ہے یہ جو چیز بڑی واضح ہے کہ ہر ہر چیز کے اندر جو اس کا حق ہے وہ ادا کی چنانچہ امین وہ شخص ہوتا ہے جو محض مالی معاملات میں نہیں بلکہ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ ایک مریض کو ایک خاص مقدار میں دوا دینا کافی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ دگنی مقدار میں دوا دیتے تاکہ زیادہ مادی فائدہ حاصل ہو جائے گویا امانت کا جو انقلاب ہے اس کا تعلق بھی وسیع تر پہلوؤں کے ساتھ اور تیسرا انقلاب جو آپ نے برفا کیا ہے وہ انقلاب ہے عدالت کا یا عدل کا کہ کس طرح سے معاملات میں تعدیل ہو توازن ہو بیلنس ہو اور کس طرح سے ایک چیز کا حق ادا کیا جائے عدل کی تعریف بھی یہ کی جاتی ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اس کو اس کے مقام پر رکھیں اس سے ہٹا کے نہ رکھیں اگر ایسا کرتے ہیں آپ ظلم کرتے ہیں تو اگر کسی معاملے میں ایک طبیب کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے اور وہ اس حد تک وہ کام کرتا ہے جتنا ہونا چاہیے تو وہ ایک عادل طبیب ہے اگر وہ اس سے ہٹتا ہے کم کرتا ہے زیادہ کر دونوں شکلوں میں وہ گزارے اور یہ فرق خود محسوس کر سکتا ہے کسی اور خیری کی ضرورت نہیں ہے ان تین بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں طب اور طبیب کے حوالے سے اس لیے ان تینوں پہلوؤں کا اظہار ان دونوں شعبوں میں ہونا چاہیے طب میں جو علم ہے طب جس سے متعلقہ اور علوم ہے جن میں کہدوا سازی کا علم ان سب کے اندر اگر صداقت امانت اور عدل نہیں پایا جاتا تو پھر ہمارا ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اسلامی طب یہ اسلامی دوا سازی ہے یہ اسلامی تشخیص ہے امراض کی یہ ایک بے بنیاد بات ہے طبیب کے حوالے سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اور حاگیز نبوی جس طرف شاندہی کرتی ہیں وہ یہ کہ طبیب محض ایک تشخیص کرنے والا نہیں ہے کہ وہ ایک مرض کی تشخیص کر بلکہ طبیب کا اگر صحیح مفہوم سمجھا جائے تو وہ ایک مسلح ہے اصلاح کرنے والا ہے قرآن کریم نے جو اصلاح استعمال کی ہیں اس نے کہیں پر اصلاح استعمال ہوئی ہے اور کہیں پر بان باغ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تغیر اور تبدیل کو پسند نہیں فرماتے ان کی سنت میں نہ تغیر ہے نہ ان کے میں تبدیلی ہے ایک طبیب اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے یا تغیر کرتا ہے تو وہ اصلاح نہیں کر رہا اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت سے مسائل کا شکار ہوں اور اس گناہ پر وہ زندگی کے ہر شہریوں کو تاریخ دے بنا ہے آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے اور فوری طور پہ اسے آپ ان کیمیابی اجزاء پر ڈال دیتے ہیں جو شاید اس کے پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں یہ کیا اصلاح ہے یا یہ تغیر اور تبدیلی ہے یہ اس کے جسم اور دماغ کو صحیح حلت پہ واپس لانا ہے یا بغیر واپس لانے کے اس میں کچھ اضافہ کر دینا اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جس شکل میں ایک چیز فطل پائی جاتی ہے آپ اسے اس مقام پر واپس لے آئے ایک آپ دیکھتے ہیں خط لکھا گیا ہے جس میں کہ املا غلط ہے آپ نے اس کی اصلاح کر دی ایک قانون ہے جو آپ دیکھتے ہیں اسلام کے مناتی ہے آپ نے اس میں اضافہ کیا کہ پر وقت یہ کہتا ہے کہتی ایسے ہونا چاہیے اس کی اصلاح ہو گئی یعنی وہ اپنی اصل پر واپس آ گیا اس کے مقابلے میں آپ نے ایک شخص اور جو ڈپریشن کا شکار ہے وجہ اس سے نکالنے کے اسے عادی بنا دیا بک کر دیا بعض کیمیکلس کے اوپر تو کیا یہ فل واقع اصلاح ہے یا یہ وہ تبدیلی ہے جس کو کہ قرآن پاک نے منع کیا اسی حوالے سے جب تربیب کے بارے میں بات کریں گے تو قرآن کریم اور احادیث یہ واضح کرتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ طبیب ہو انجینئر ہو استاد ہو جو بھی ہو اس کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ رویہ رکھے جو انتہائی خیر خواہ اور بھلائی کا چنانچہ عدین و نصیحہ حدیث کے واضح الفاظ یہ جو نصیحت اور خیر خواہ ہے یہ کس طرح سے ادا ہوگی یہ اس شخص کی اصلاح کر کے اس کو وہ مشورہ دیکھ کے جو اس کے لیے مستقل طور پہ ایک بھلائی کا باعث بن جائے چنانچہ یہ محض علامات کو دیکھ کے علاج کرنا نہیں ہے بلکہ یہ علم اور فیلفواہی کی بنا پر ایک شخص کو وہ راستہ دکھانا ہے جو اس کے لیے مستقل طور پہ صحت اور تندرستی کا باعث بن سکے یہ جو میں نے مذاکر آپ کے سامنے کی ہیں یہ اس بات کا مطالعہ کرتی ہیں کہ ایک مسلمان طبیب نصیحت کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ نصیحت ہے کیا بھلائی ہے کیا جب وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے سیرت پاک کا مطالعہ کرتا ہے تو پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس طرف زور دیا ہے کہ جو بھی اللہ کی احکامات ہیں ان کو سمجھا جائے ان پہ غور کیا جائے تدبور کیا جائے جب آپ ان احکامات میں ان کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے غور کرتے ہیں اور طبیب انسان کی جان کے ساتھ ہی اپنے فن کا استعمال کرتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں فن پاک بات, بات واحد طور پہ کہیے اگر آپ ایک جان کو بچا رہے ہیں تو پوری سائنس کو بچا رہے ہیں یہ کام قریب کیسے کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے ایک انسانی جان کو اس کے فطری اور صحیح مقام پر واپس لا کر اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ دین کے ہدایات کی پیروی کر رہا ہے اگر اس کے خلاف کر رہا ہے تو وہ کسی نہ دائرے میں قتل نفس کا ارتکاب بھی کر رہا ہے اگر ایک شخص کی رجسٹنس کم ہے اور آپ اس کو ایسی ادویات تجویز کر رہے ہیں جو آپ کے خیال میں مرض کو ٹھیک کرنے والی ہیں اور اس کے اندر اسٹیمینا ایسن بلڈ نہیں ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ کچھ وقت ہی فائدہ ہو جائے لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوگی اصل چیز اصلاح ہے محض سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے سمٹمس کو مدد کرنی چاہیے اصل مرض تک پہنچانے کے لیے تو جو پہلی چیز سامنے آتی ہے وہی کہ طبیب کی تمام تر توجہ اس بات پر ہو کہ کیا وہ حفظ نفس کا باعث بن رہا ہے یا قتل نفس کا باعث بن رہا ہے کیا وہ انسانی جان کو تحفظ فراہم کر رہا ہے یا وہ اس کو ایک ہزارڈس ماحول میں دے جا رہا ہے اگلی چیز جو بنیادی طور پر ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کس حد تک ایک مریض کے حوالے سے جو رویہ آپ کا ہے وہ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے آپ دیکھیے ہمارے کوئی بھی تقریب ایسے نہیں ہوتی جہاں پر ہم یہ نہ کہیں کہ جب تک سموسہ اس کے ساتھ کوئی چٹنی نہیں ہے اس وقت تک چائے نہیں ہو سکتی جب کہ ہر سائنٹیفک سیشن میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چیزیں چربی والی ہیں اور ایسے آئل میں تلی گئی ہیں جو بہت دیر تک استعمال کیا جا چکا ہو اس کا رنگ بدل چکا ہو کیمیسی بدل چکی ہو وہ استعمال نہ کی جائے تو کیا ان دونوں میں کوئی عقلی تعلق ہے اگر یہ کام ہم خود کر رہے ہیں اور مریض سے کہتے ہیں کہ آپ پرہیزی کھانا کھائیں غلطیزیں آپ چھوڑ دیں تو کیا ہماری بات کا اثر ہو سکتا معمولی یہ چیز ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو بھی یہ کہیں کہ تم مٹھائی کھانا چھوڑ دو جبکہ کہ آپ مٹھائی خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کے بعد میں پیدا ہو جائے گویا یہ جو دین کا اصول ہے یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جب تک ایک طبیب اس بات کو سمجھتا نہیں ہے ذہن نشین نہیں کرتا ہے اس کے اندر اصلاحیت نہیں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دین کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شعبے کے اندر سوچ کر کے غور کر کے مسائل کا حل نکالے گویا ایک طبیب جو اصلاح کرنے والا ہے وہ نہ صرف مسلح ہے بلکہ وہ مشتد بھی ہے جب تک وہ غور کر کے اشتہار نہیں کرتا شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اس وقت تک وہ سمٹماری ٹریٹمنٹ کر رہا ہے جو ایک کیمسٹ بھی کر سکتا ہے اگر آپ جا کے کیمسٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے خشک کھانسی ہے تو آپ کو وہ دیتا ہے ایکسپیکٹورینٹ کہ جی یہ آپ استعمال کر لیں کیا وہ کوالیفائڈ ہے اس کے لیے نہیں ہے بالکل اگر آپ سمٹم دیکھ کے علاج کر رہے ہیں اصلاح نہیں کر رہے آخر کی خشکاہش پیدا کیسے ہوئی کہاں سے آئی چیسٹ کنجیشن ہے کوئی انفیکشن ہے کیا پرابلم ہے جس کی بنا پہ یہ ہو رہا ہے کوئی الرجی ہے جب تک سے صفات نہیں معلوم کر رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے ایک اجتہادی رویہ جب تک یہ اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت ممکن ہے کہ ایک طبیب اپنے کچھ اخلاقی کی بنا پر ایک مریض کو مطمئن بھی کر دے اس کی دکان بھی چلے لوگ ہیں بہت اچھا طریق ہے بڑے اچھے سے ملتا ہے اخلاق سے ملتا ہے لوگ وہ چائے پیش کرتا ہے لیکن جو دین چاہتا ہے وہ چیز نہیں ہو سکے گویا دو چیزیں جو میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہیں ایک تو حفظ نفس کے حوالے سے اور عقل کے حوالے سے وہ رویہ جو ہمارا اپنا بھی عقلی ہو اور آپ کے مریض کو بھی عقل کا روی رفتہ کرنے پر آمادہ کرے اس کے ساتھ ہی جو تیسری چیز بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ کس حد تک جو بھی مریض آپ کے پاس آ رہا ہے اسے آپ دین سے قریب لا رہے ہیں شریعہ میں ایک اہم مقصد جو ہے وہ دین کا تحفظ ہے اگر آپ کی سرجری ہے آپ کا کلینک ہے اور وہاں پہ ایک شخص آتا ہے اور اذان کی آواز بھی آ رہی ہے اور نہ آپ خود نماز پڑھتے ہیں نہ آپ یہ کہتے ہیں مریض سے کہ میں آپ کو ابھی دیکھتا ہوں پانچ منٹ کے بعد میں نماز پڑھ کے آ جاؤں اور اگر آپ وزو آئیے ہم ساتھ نماز پڑھ لیتے اس میں آپ نے کسی کو ہرٹ کیا کوئی آپ نے اس میں تبلیغی خطاب فرمایا یا آپ نے اپنے طرز عمل سے دین کے تحفظ اور اشاعت کے لیے ایک چیز کو اختیار کیا جس کے نتیجے میں اس میں تبدیلی واقع ہوگی آپ کا کام اصلاح ہے اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح فطرت طور پر واپس لائیں جو فطرت تعلق اس کو پیدا کیا ہے اس فطرت پہ جو ایک عبد کی فطرت ہے ابو کی فطرت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو ایک اور مقصد ہے شریعت کا کہ آپ جب کسی کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں انسانی نسل کے تحفظ کے لیے بالخصوص جن چیزوں کا تعلق جینیٹکس کے ساتھ ہے آآ آآ گائنک ایشوز کے ساتھ ہے ان تمام معاملات کے اندر کیا ایک طبیعت یہ سمجھنے کے بعد کہ دین کے مطالبات کیا ہیں ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہے اپنے مریض کو صحیح مشورہ بھی دے رہا ہے اور خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے جب تک ان کا اختیار نہ کی جائے اس وقت تک آپ نے طبی اخلاقیات کے بارے میں ممکن ہے کہ دس بارہ نکات جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ یاد بھی کر لی ہوں لیکن ان کی تربیت ان کی اپلیکیشن اس شکل میں نہ ہو اس وقت ایک کام نہیں ہو سکتا اور ایسے ہی جو دین کا ایک اور اصول ہے کہ آپ کسی کے بھی مال کو نہ خود کھائیں نہ ضائع کریں تو کیا جب آپ ایک نسخہ لکھ رہے ہیں تو دوائیں وہ ہیں جو سب سے مہنگی ہیں یا سب سے کم تر قیمت کی ہونے کے باوجود اپنے اثر اور اپنے کیمیکل کوسٹن کے لحاظ سے بوئی ہی ہیں جو قیمتی دوائیں پائی جاتی ہے اگر یہ آپ نے مال کا تحفظ نہیں کیا ہے اپنے مریض کا تو گویا کہ آپ نے ان تمام شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے اس کے ساتھ اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب طبی اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے تو طبیب مریض کو دیکھنے کے بعد توجہ کے ساتھ اس کا معائنہ کر کے تشخیص کر کے دوا دے کے کیا خالی ہو گیا یا الصاط وسلام اکثر اپنے حساب سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے آج کس نے عیادت کی کیا کوئی طبیب یہ سمجھتا ہے کہ اس پر بھی یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے یا یہ پڑے ہوتی دوسروں لوگ, لوگ؟ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو طبی اخلاقیات ایک نظری اخلاقیات ہیں ہائپوتھیٹیکل ہیں عملی نہیں آج کے دور میں جب کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ جو مریض بھی آپ کے پاس آئے ہیں کم از کم آپ کا اس کا موبائل نمبر ہو اس کا ای میل ہو اگر آپ اس سے بعد میں صرف یہ پوچھ لیتے ہیں کہ دوا نے اثر کیسا کیا طبیعت کیسی ہے آپ کی آپ کے خیال میں شاید وہ وقت آپ یوز کرتے ہیں ایک اور پیشنٹ کے لیے اور ایک اور فیس آپ کو مل جاتی تھی لیکن اگر آپ تو بجائے اس ایک فیس کے ایک ٹیلی فون کال کر لی موبائل کے اوپر ایک ای میل کر لیا اس کی خیر معلوم کر لی تو آپ نے حدیث کی پیروی کرتے ہوئے اس کی عادت بھی کی اور آپ نے اس کے ساتھ ہی ایک برج ایک پل قائم کر لیا اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں بہت سی چھائیاں اس کے اندر پیدا کی جا سکتی مجھے نہیں علم کہ اس پہ کہاں تک آپ حضرات نے غور کیا ہے یا غور نہیں کیا جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو ممکن ہے کہ ہم اس کے بعض ظاہری پہلوؤں کی طرف سے متوجہ کرتے ہوں یعنی اگر اس کے ہاتھ گرد آلود ہیں یا آپ کو جسم سے بدبو آ رہی ہے اور آپ نے متوجہ کیا ہو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی لیکن کیا ہماری تشخیص کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی جسمانی اور روحانی تہارت دونوں کی طرف اس کو متوجہ کیے اور یہ کام کہاں تک ہو رہا ہے اور اس میں کہاں تک براہ راست دین کو درمیان میں لایا جاتا ہے ایک چیز ہے ہائیجین ایک ہے تہارت طہارت ہائیجین سے ہزارہ درج گلند چاہیے یہ محض سنیوں سے بچنا نہیں ہے بلکہ ایک مثبت رویہ ہے یہ ایک روانی تربیت ہے تو کہاں تک وہ الفاظ جو ایک طبیب استعمال کر رہا ہے مریض کو مشورہ دینے کے لیے وہ اس تک یہ بات پہنچاتے ہیں اور کہاں تک اس نے جو ماحول پیدا کیا ہے اپنے مطب میں وہ یہ بات پیش کرتا ہے اگر اس کے مطلب کے اندر کرسیاں گرد آلود ہیں میز پر ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں سنگلے کے اور کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ تہارت اختیار کریں جو کیا اس کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے اس کا اپنا رویہ اگر ایسا ہے کہ اس نے ایک مریض کو دیکھا ہے بغیر ہاتھ دھوئے بغیر کلب استعمال کیے اسے آدمی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تحارت کیا طارت اختیار کریں وہ خود چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے لیکن اس نے یہ بندوبست نہیں کیا ہے کہ اس کے مطلب میں یا قریب کسی جگہ پر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ ایک خاتون جو زان کے بات چاہتی ہے نماز پڑھے نماز پڑھ سکے کیا یہ اس نے بندوبست کیا یا ہم کہتے ہیں دین کا تحفظ اس نے اپنے مطلب میں کیا کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو ایک شخص انتظار کے دوران پڑھ کر کے دین کے بارے معلومات کر سکے طبی علاقیات کا مطلب میز یہ نہیں ہے کہ جو کسی برطانوی یا فرانسیسی میڈیکل ایجوکیشنس نے کتاب میں لکھ دیا ہو کہ یہ پانچ اصول ہیں کانفیڈینشیلٹی ہے فلاں فلاں فلاں اور آپ نے حفظ کر لیا گویا یہ وہ سب ہیں جن کے حوالے سے اس بات کی ضرورت ہے اور اس کے نتیجے میں جو شکل بنتی ہے وہ یہ کہ ایک طبیب در اصل ایک داغی ہے ایک دعوت دینے والا ہے ایک عام پہنچانے والا ہے ایک ایسی مثال ہے جس کے نتیجے میں لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ایک شخص اپنے فن اور اپنے عقیدے کس طرح یکجا کرتا ہے جب تک ان دو باتوں کو یکجا نہ کیا جائے کہ وہ فن وہ مہارت وہ اسکل جو آپ نے حاصل کی اور وہ سارے کے سارے اسلامی اصول جو مقاصد شریعہ اور دین کی بنیاد ان کو سمجھتے ہوئے ان کو ذہن رکھتے ہوئے اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو یہ وہ طبی اخلاقیات ہیں جو اسلام کا مطالبہ ہے میں نے گزارش کی کہ مطلب کے اندر اگر کوئی فیمفلیٹ ہے کوئی رسالہ ہے کوئی کتاب ہے اور بل پر آپ کے آنے والے افراد جو ہیں جو پڑھ لے نہیں سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ آج کے دور میں بس سے ایک بچہ بھی آئی پیڈ لیپ ٹاپ لیے گرتا ہے ایک لیپ ٹاپ جو آپ کے بالکل ناکارہ ہو اور تین جنریشن پہلے کا ہو اس پر آپ ایک پندرہ منٹ کا پانچ منٹ کا تین منٹ کا حصہ کسی جگنی گفتگو کا محفوظ کر کے ڈسپلے کر دیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو دیکھتے کر سن سکیں گے آج تک کی और اور بشری آسانیاں اتنی پائی جاتی ہیں کہ آپ سماعت کے ذریعے اور بصارت کے ذریعے بے شمار چیزیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے گویا طبی اخلاقیا محض و اصول نہیں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں اور جو بار بار دہرا دیے جاتے ہیں بلکہ دین کی بڑائی تعلیمات اصولوں کی روشنی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں تک ان کو اپنے اس دعوے کے ساتھ کہ ہمارا تعلق ایسی تحریک سے جو ایک مقصدی تحریک ہے دعوتی تحریک ہے جس کے اندر انسانوں کی محبت پائی جاتی ہے جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مریض اور اپنے ارد کے افراد کے طرز عمل کو دین کی تعلیمات سے تبدیل کر کے ان کے اندر اصلاح کی شکل پیدا کریں یہ فکر جب تک ہمارے اندر نہیں ہے اس وقت تک پروفیشنل ایتھکس اور طبی اخلاقیات پر بڑے بڑے مقالات کتابیں لکھ دینے سے کام نہیں ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ پیمہ وہ باٮٔ ادارہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے پیمہ کے اندر ادارہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے پاس ایسے افراد ہیں ان میں کسان و قربانی ہے خلوص ہے محبت ہے اور وہ ان چیزوں کو اپنے طرز عمل سے اپنے رقف کار کے ذریعے عوام الناس تک پہنچا کر کے وہ اطلاق برقا کشک نے اس کے لیے اسلام تشریف لائے جس کی بنا کو نے یہ بات کہی کہ بہت اطلاع عظیم کہ آپ اطلاع کے ترین مثال ہے اگر ہم کو تو توفیق دے کہ ہم اس مثال پر غور کر کے اس سے وہ سبق حاصل کر سکیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے نظریے کی ترویج اور شاد کے لیے مفید ثابت ہو باہر حمدہ رب العالمین میں شکر گزار کہ مجھے پہلے موقع دے دیا گیا مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے ایک پروگرام میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی سوال جواب نہیں ہو سکیں گے وہ جب سے میرا تعلق ایما سے ہے میرے خواہش یہ رہتی ہے کہ سوال جواب زیادہ ہوں گفتگو کم ہو اور یہ موضوعی ایس سوال ہونا چاہیے اس کے ابھی میں یقین ہے کہ جو مقرر شرکا اس پینل میں میرے ساتھ شامل ہیں وہ مجھ سے بہتر انشاءاللہ شاء نہ صرف جو باتیں میں نے کہیں ہیں بلکہ جو باتیں وہ خود فرمائیں گے ان کے حوالے سے وضاحت بھی کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جوابات بھی دیں گے بہت شکریہ